إن الحمد لله نحمده ونفعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يان الله فلا مذل له ومن يضري فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 جل وعلا اياك اياك میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں بہنو اللہ رب العالمین نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے اور انسان کی پیدائش اور اس کی ضرورتوں میں وہ اللہ رب العالمین کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود دیا وہ بے جان تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں جان ڈالی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا میں جینے کے لیے سارا سامان اور سارا رزق مہیا کیا انسان جب پیدا ہوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اس حال میں پیدا ہوا کہ بھوکا تھا اس حال میں پیدا ہوا کہ اس کے جسم پر لباس نہیں تھا وہ روتا ہوا دنیا میں آیا گھبرایا ہوا پریشان ایک نئی دنیا میں انسان آیا ساری کمزوریوں کے ساتھ آیا اللہ رب العالمین نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ کل کل انسان کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے یہ کمزوری انسان کی صرف بچپن میں پیدائش کے وقت نہیں ہوتی ہے بلکہ زندگی کے جتنے مراحل انسان طے کرتا ہے ان تمام مراحل میں انسان اللہ کے مقابلے میں کمزور ہی ہوتا ہے کوئی دن اس کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں محتاج نہ ہوتا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے اب اس کمزوری کو اگر انسان اللہ کے اعتبار سے محسوس کرے تو یہ اس کی زندگی میں توغیر پیدا کرتی ہے اور اگر یہی کمزوری انسان کو مجبور کرتی ہے محتاجی اس کو مجبور کرتی ہے اور اللہ کو اس نے نہیں پہچانا اللہ سے اپنے تعلق کو اس نے صحیح نہیں کیا ہے اللہ کے معرفت اس کو نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ انسان قبروں کے آگے بتوں کے آگے چاند ستاروں کے آگے پیڑ پودوں کے آگے جھکنے والا بن جاتا ہے اپنی ضرورتوں کی تقویر کے لیے اپنے مسائل کے حل کے لیے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی پہچان اللہ کی معرفت ایک انسان کو شرط سے بچاتی ہے اور جس قدر انسان کی معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت ناقص ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کی زندگی میں شرک کے داخل ہونے کے دروازے کھولتے ہیں لہذا ضروری ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے راستے کھولے وہ دنیا کی ساری چیزوں کے لیے کوشش کرے لیکن اس سے زیادہ اس کو یہ بات معلوم ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے زندگی موت دینے والا مسائل کا حل کرنے والا رزق کا عطا کرنے والا بیماریوں سے شفا دینے والا اور ہر اعتبار سے انسان کی موتاجی میں اس کے کام آنے والا اس کے لیے ساری چیزیں مہیا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے اگر یہ زندگی میں بات نہیں آتی ہے بہت ممکن ہے وہ اللہ کی بجائے کسی اور کے آگے جھکنے والا بنے لہذا آج کے درس میں ہم اسی عنوان کو لے کر چلیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کیا بندے کو کسی اور کی ضرورت ہے کیا وہ بتوں کا محتاج ہے کیا وہ قبروں کا محتاج ہے کیا وہ اپنی زندگی کے اپنی تقدیر کے معاملات میں ستاروں کا محتاج ہے کیا انگوٹھیاں اس کی ترقی اور اس کے زوال کی ذمہ دار ہیں کیا لیموں اور مرچ گھر میں دکان میں لٹکا کر وہ اپنی زندگی کے مسائل کو حل کر سکتا ہے کیا وہ کعبہ کا دروازہ اپنی دکان میں رکھ کر اپنی دکان میں برکت بڑھائے گا یہ اللہ اس کے لیے کافی ہے یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے کون ہے جو اس کو سب کچھ دینے والا ہے یہ جو بنیادی بات ہے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے اور آج کے درخت میں اسی عنوان کو لے کر ہم انشاءاللہ چلیں گے اللہ تعالی نے فرمایا وہ کل کر انسان وغعیم. انسان کمزور پیدا ہوا ہے انسان کو کمزور پیدا کیا رہا ہے لیکن اس کمزوری میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ خوی ہے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا وَمَا فلط الْجِنَّ و إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں <مانتظر> نے جنات کو اور انسانوں کو بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ماں اری دو میہ میں من رض وماں اری دو نہ میں ان سے رزق کموانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی سارے زندگی کو رزق کے حاصل کرنے کی کوشش میں لگا دے دیں ورنہ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں رضاء و ظلم قوت یہ تو اللہ ہے جو رزق دینے والا ہے الرزاق ہے بار بار رزق دینے والا کثرت سے رزق دینے والا ہے ظلم قوا قوت والا ہے مدیم بہت شدید ہے انسان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا وہ پلی سچ انسان وائف انسان کمزور پیدا کیا گیا اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا تو فرمایا ان اللہ عبر رضا ضلع قوی اللہ ہے جو رزاق ہے قوت والا ہے کمزور نہیں ہے وہ قوت والا ہے انسان کمزور ہے اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے ہر اعتبار سے قوت والا ہے اور انسان ہر اعتبار سے کمزور ہے لہذا وہ اللہ تعالی کا محتاج تھا محتاج ہے اور ہمیشہ اللہ کا محتاج رہے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بیان کی ہے اللہ نے فرمایا اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے آگے فقیر ہو تم اللہ کے محتاج ہو یہ اللہ ہے جو غنی ہے تعریف کے لائق ہے غنا اللہ کے لیے ہے تعریف اللہ کے لیے ہے لیکن انسان کیا ہے محتاج ہے فقیر ہے وہ اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کی محتاجی سے وہ کبھی نکل نہیں سکتا ہے ہمیشہ ہمیشہ وہ اللہ کا محتاج رہے گا دنیا میں بھی اور آ میں لہذا ایک انسان اس چیز کو اگر نہیں سمجھتا ہے تو یہیں سے اس کا فساد اور بگاڑ شروع ہو جاتا ہے پھر اتنے بڑے قوت والے اللہ کو چھوڑ کر وہ اتنا زیادہ اس کی ذہنیت پخت ہو جاتی ہے کہ وہ پتھروں کے آگے آج بتوں کے آگے آج پیڑوں کے آگے وہ اپنے ماتھے کو ٹیکنے والا بن جاتا ہے جو پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتا ہے ایک پیڑ جو زمین پر کھڑا ہوا مقید ہے ایک ستارے چاند جو خود محتاج ہیں اور اللہ کے بنا قاعدے میں بھگے ہوئے ہیں آدمی پھر ان سے اپنی تمنائیں اپنی حاجات طلب کرنا شروع کر دیتا ہے یہی سے انسان کا فساد اور بگاڑ شروع ہوتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ انسان کمزور ہے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اللہ کے آگے گڑ گڑانا اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اپنے بل کو اللہ ہی سے جوڑنا اللہ ہی سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا طلب کرنا اسی کا نام توغی ہے یہ توغی کی اصل ہے اور رہی بات ہم کو خوبصورت الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہے دکھائی عیا و ایاک نظر اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں عبادت تیری اور اپنی زندگی کے مسائل کے حل کے لیے مدد بھی تجھے سے جانتے ہیں یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ مومن بندہ اللہ کا بندہ اپنی زندگی کے مسائل میں اللہ ہی سے حل چاہتا ہے اللہ کے سوا کہیں اور متوجہ نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی اللہ نے فرمایا یا ایام تو بدو ربا اللہد خرف قم و البی نم قبل کم اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا اس لیے تاکہ تم بچنے والے ہو جاؤ دنیا میں برائیوں سے آثرت میں جہنم سے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہم اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں وہ اللہ جس نے ہمکو وجود دیا وجود کے ساتھ ساتھ ہمارے وجود کی ابتداء کے ساتھ اس نے ہمارے وجود کی بقا کا انتظام دیا کیا فرمایا اللذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناعا وانزل من السماء مارا فاقرج به من السمرات رزقا لکم فلا فجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون آئی اللہ فعلانے بتلایا کون اللہ کس کی عبادت تم کو قدنا ہے تمہارا ہے جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا وہ اندر ماں اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا افراج ابھی مینتما کی رس اللہ اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے زمین سے بطور رزق اللہ تعالیٰ نے پھل اور غذا پیدا کی ہے فلاں کا جلدن وہ ان تم لہذا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک برابر اور مسیل اور غیر تک کر کے اس کے مت بناؤ وہ ان تم جبکہ تم جانتے ہو ان آیات پر غور کریں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ بتلائی کہ اپنے رب کی عبادت کرو عبادت کس کی کی جائے گی رب کی جو رب نہیں وہ معبود ہی نہیں معبود بننے کا حقدار وہی ہے جو رب ہے یاد و ردب کو اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو ساری انسانیت کی خطاب ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے رب کون ہے اللہ خلق ہوں وبی نبری جس نے تم کو پیدا کیا تم سے پہلوں کو پیدا کیا اس کی عبادت اس لیے کرو تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ اس کی عبادت زندگی میں آئے گی برائیاں زندگی سے نکلیں گی اس کا ڈر زندگی میں آئے گا گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اس کی پہچان جب زندگی میں آئے گی کہ وہ دیکھ رہا ہے حساب لینے والا ہے انعام اور سزا دیتا ہے تو پھر تمہاری زندگی کے اندر نیکی آئیں گی گناہ نکلیں گے تو متقی ہو جاؤ اللہ کی معرفت میربت اللہ عباد ہی اللہ کے بندوں میں اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ کون ہیں علم والے ہیں اللہ سے علم والے لوگ ڈرتے ہیں اللہ کا علم اللہ کے نعرے پر زندگی میں آئے گی گناہ نکلے گی برائیاں نکلیں گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جب توحید زندگی میں آئے گی آخرت میں انسان ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچے گا کیونکہ صرف انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے لیکن جب توحید آئے گی ایک اللہ کی عبادت آئے گی تو انسان دنیا میں بھی نیک بنے گا اور آخرت میں ہمیشہ کی جہنم سے بچے گا اللہ نے اپنے احسانات مزید جتا ہے پہلا احسان تم کو وجود دیا دوسری چیز اللہ فراشا وہ سما ابینا آ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا بچھونا بنایا رہنے لائق بنایا وہ سما ابینا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنانا زمین بچھونا ہے آدمی آرام سے لیٹ رہا ہے آرام سے چل پھر رہا ہے جیسے انسان کا بچھونا سیف ہوتا ہے آدمی بستر پر آ کے سو جاتا ہے کیوں یہ نہیں سوچتا کہ معلوم نہیں کیا ہو جائے گا سوچتا ایک دم سیف ہے بچھونے میں جا کے آدمی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے زمین اتنی محفوظ انسان کے لیے بنا دی کوئی پریشانی کی بات یہاں رہ, اپنا گھر یہاں بنا اپنی زندگی یہاں گزار بنا اور آسمان کو تیرے لیے چھت بنایا. آسمان چھت انسان کے لیے سائنسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سائنسداں کہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے بیچ کا جو کلا ہے اوپر سے بہت کچھ پتھر برستے رہتے ہیں ہر وقت اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ پہنچتے پہنچتے رگڑ کی وجہ سے وہ چھوٹے ہوتے ہوتے ہوتے دھول بن جاتے ہیں کتنی چیزیں ہم تک پہنچتی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے ایسا بنایا کہ ہر وقت ہمارے اوپر آسمان چھت کی طرح ہے اور پھر اس آسمان اور اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا ہے وہ انذرا مینت سما کی آسمان سے پانی برتا ہے آسمان سے پتھر نہیں برتتے اللہ چاہے تو پتھر بھی برت سکتے ہیں لیکن آسمان سے اللہ تعالیٰ کیا برسا رہا ہے پانی جو انسان کے لیے غذا ہے اس کی پیاس کی بجھانے والا اور اس کے لیے غذا کا اگانے والا ہے فرا جبھی مینت ثمرات کی اور اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے رزق کے طور پر فلا فلاں انداد و انتہ تو تم اللہ کے ساتھ انداز ندھ کی جمعن. ند کے معنی ہوتے ہیں برابری والا شریک فلاح تجاللہ انداز تو تم اللہ کے ساتھ اللہ کے بالمقابل ند برابری والے شریک نہ بناو جبکہ تم جانتے ہو جبکہ تم جانتے ہو اللہ کا کوئی شریک نہیں جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ آسمان زمین کا پیدا کرنے والا اس نظام کا چلانے والا تم کو پیدا کرنے والا تم کو رزق دینے والا آسمان سے بارش برسانے والا زمین سے اناج اگانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو جب یہ سب کوئی اور نہیں کر سکتا ہے دوسروں کو اللہ کے برابر کیوں مانتے ہیں کوئی ہے جو آسمان پہ بارش بڑھتا ہوں کوئی ہے جو زمین سے اناج اگاتا ہو کوئی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اللہ کے سوا کون ہے کیا اللہ کے کی سوا بھی کوئی معبود ہے ہم غور کریں اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا اور شریک مت کھڑو جبکہ تم جانتے ہو یہ ساری چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے اتنی جامع آئے تھے یہ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے ساری انسانیت سے خطاب کر کے ان سے مطالبہ کیا ہے اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کر وہ رب تمہارا ہے باقی سب مربوب ہے تمہارا وجود دینے والا تمہاری غذا کا انتظام کرنے والا اور کوئی ہے آسمان زمین کا پیدا کرنے والا جتنی بڑی بڑی شخصیات جن کو تم پوجتے ہو یہ اسی آسمان و زمین کے بیچ میں جینے والے لوگ ہیں یہ محتاج یہ کھاتے تھے اللہ کا دیا ہوا یہ پیتے تھے اللہ کا برسایا ہوا ان کو جسم ملا ان کو وجود ملا یہ خود پیدا ہوئے اب تم انہیں کو پوجنے لگ گئے کیا انہوں نے آسمان و زمین کا نظام بنایا क्या ये बारिश बरसाते थे क्या ये गिजा जमीन से उगाते थे फल सब्जियां तरकारी और सारा पेड़ पौधे ये करते थे नहीं ये तो उससे फायदा उठाते थे, थे फिर पैदा करने वाला कौन है, इनको और इन तमाम चीजों को वो रब है तुम्हारा ये रब नहीं लेकिन इंसान की मुसीबत क्या है वो न दिखने वाले अल्लाह को छोड़कर दिखने वाली शख्सियतों का आबिद बन जाता है ایسی شخصیات جو خود اپنی زندگی میں محتاجی کی جیتی جاگتی تصویر تھی آج بھی دیکھیے نیو ڈیسٹرمنٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو بھوک لگی وہ ایک پیڑ کے پاس گئے انجیر کے اور تلاش کیا تو اس میں کوئی پھل نہیں اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا نایا قلعام وہ کھانا کھاتے ہیں کھانے کا محتاج رب ہو سکتا ہے جو کھلاتا ہے وہ رب ہے جو کھلایا جاتا ہے کھاتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے اس اللہ کا محتاج بند جو کسی کا محتاج نہیں ہے جو محتاج ہے اس کی محتاجی سے باہر نکل اتنا بڑا محتاج بر بول گل مقروب ایک آدمی پتھر کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے یہ تو حرکت کر سکتا ہے پتھر تو حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے یہ مانگ سکتا ہے وہ تو جواب بھی نہیں دے سکتا ہے یہ اپنے ہاتھوں اس کو بناتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے کام بناتا ہے اس کا بنانے والا یہ اور اس کی بنائے گا وہ بگڑی ہو بنائے جو اپنے وجود میں اس کا محتاج ہو یہ اس کو خود پیدا کر کے اب اس کا محتاج ہو جائے شرک انسان کی عقل کو برباد کر لیتا ہے کہاں اللہ اور کہاں یہ چیزیں کہاں یہ پتھر کے بنائے ہوئے بت لکڑی مٹی پتھر کے بنائے ہوئے یہ پیڑ پودے چاند ستارے سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں اور ایک انسان اس اللہ کو چھوڑ کے ان کا محتاج بنے محتاج کا محتاج بننا بدترین محتاج ہے اندھیرے پر اندھیرا ہے مصیبت پر مصیبت لہذا ایک انسان کیوں ایسا کرتا ہے کیوں اس مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اس گمراہی میں کیوں جاتا ہے وجہ کی کیا ہے جہالت کہ تو اللہ کو پہچانتا اگر تو اللہ کو پہچانتا اور اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو ان کی آجزی کو پہچانتا کبھی تو اللہ کے دوسروں کے آگے جھکنے والا نہیں بنتا تو نے ان کو بڑا سمجھا تو نے اللہ کو نہیں پہچانا کبھی تو ادھر گیا لہٰذا سب سے بڑی ضرورت چیز کی ہے ایک انسان اللہ تعالی کے کی روبیت کو سمجھ لے یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بتلا دیا اللہ کون ہے تم کو وجود دیا تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا آسمان و زمین میں تم کو رہنے کے لیے نظام بنایا پورا سسٹم تمہارے لیے مستقل کیا اور تم اسی کو چھوڑ کے دوسروں کے آگے جھکنے لگ گئے جبکہ دوسرے سب کے پورے سسٹم کے محتاج ہیں اس قانون میں بندے ہوئے اس سے باہر نہیں نکل سکتے تو ایک انسان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ نمبر ایک اپنے وجود میں اپنے وجود کی ابتدا شروعات میں اور اپنے وجود کی بقا انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اگر اللہ اس کو پیدا نہیں کرتا ہوتا پیدا نہیں وہ تو ماں باپ کے ہاتھ میں نا اچھا کتنے ماں باپ ہیں جو دوا خانوں کی چکر لگاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ ہو سکتا ہے اولاد کے لیے کتنے موروی صاحب کے پاس جاتے ہیں اگر ان کے ہاتھ میں اولاد ہوتی تو مل جاتی اولاد اولاد اللہ کے دینے سے ملتی انسان اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے کوئی اور اس کو پیدا کرنے والا نہیں یہ اللہ ہے اللہ خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا وہ من قبلکم باپ دادا تمہارے جتنے سب کو جن خبروں کو تم پوج رہے ہو ان خبر والوں کو وہ بھی کسی دن پیدا ہو گئے اور ان کی بھی ایک دن موت ہو گئی تو اپنی زندگی اور موت میں کیا تھے محتاج تھے اگر زندگی ان کے ہاتھ میں ہوتی کبھی موت نہیں آتی لیکن موت آئی اگر وہ ہمیشہ سے ہوتے تو پیدائش کا دن نہیں ہوتا تو اپنے وجود میں وہ اللہ کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایم تصویر فلا کا شفل ہو اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے وہ بے دور فلاں کا شفل و این ارد کا بے قرین فلاں اگر اللہ کی طرف سے کوئی ضرر بے کوئی تکلیف مصیبت پہنچے اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کو ہٹا وہ اور اگر تیرے لیے وہ خیر کا ارادہ کریں فلاح فضل ہی اس کے فضل کو کوئی نہیں جو ہٹا سکے لوٹا سکے زندگی میں دو حالات انسان پر آتے ہیں راحت اور تکلیف کے مصیبت اور نعمت یہ دونوں حالات انسان پر آتے ہیں کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں کبھی برے حالات ہوتے ہیں یہ دونوں حالات آتے کہاں سے ہیں یہ دونوں حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہوتے ہیں جو انسان پر اس طرح کے حالات آتے ہیں راحت اور تکلیف اللہ کی طرف سے آتے ہیں اللہ تعالی اگر راحت کے حالات ڈال دے تکلیف کے حالات ڈال دے وہ تکلیف اللہ کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے اگر وہ راحت کا اور نعمت کا اور انعام کا اور دنیا میں خیر کا فیصلہ کرے ساری انسانیت مل کے ساری مخلوق مل کے سب مل کے بھی اس کو ٹال نہیں سکتے بچا کس किसी के کچھ کسی नहीं لیے کچھ نہیں بچا ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کائنات میں اللہ کا فیصلہ چلتا ہے تقلق حریف میں کیا دعا میں کیا ہے میری زندگی میں اے اللہ تیرا فیصلہ چلتا ہے ماغنفی یا تکمک ما ہے ماں بنفی یا ٹکن ٹکن کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ قبا عدلن یا قباؤ اور میری زندگی میں تیرے جتنے بھی فیصلے ہیں سب عدل والے ہیں ظلم کسی میں نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے مصیبت اللہ نے ڈال دی کہ ایسا کیسا اللہ نوزب باللہ مصیبت ڈالتا ہے ظلم تو نہیں راحت اور تکلیف اللہ کا فیصلہ ہوتے ہیں اور اللہ جس پر جو حال چاہتا ہے ڈالتا ہے وہ ظلم نہیں ہوتا ہے وہ اس کی حکمت کے تابع ہوتا ہے ظلم جہل کا نتیجہ ہوتا ہے اکثر ظلم جہل کا نتیجہ ہوتا ہے اور جہل دو قسم کا ہوتا ہے معلومات نہ ہونے کا اور معلومات کے مطابق نہ چلنے کا جہل دو قسم کا ہوتا ہے ایک علمی جہالس ہوتی ہے عملی اللہ تعالیٰ کماؤ درج علم اور کماؤ درجے کی حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے حالات جانتا ہے اس کا انجام جانتا ہے اس کا معاشی حال مستقبل سب جانتا ہے اس کی ضروریات جانتا ہے اس کے اس کی کمزوریاں جانتا ہے اس کی قوت جانتا ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اللہ عالم المنخر کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہی اللہ جب بندے پر کوئی حال ڈالتا ہے تو وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا نتیجہ ہوتا ہے اس کے علم و حکمت کا نتیجہ ہوتا ہے اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ جہل پر مبنی نہیں ہوتا ہے اور وہ ظلم پر مبنی نہیں ہوتا ہے اس کا فیصلہ علم اور عدل حکمت اور عدل انصاف کے اوپر مبنی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب بھی فیصلہ کرتا ہے دو قسم کے فیصلوں میں سے ایک ہوتا ہے بندوں کے حال دو اعتبار کے حالات آتے ہیں. اللہ نے فرمایا اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت تجھ کو آ کر لپٹے, آ کر چھوے, تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کو ہٹا ہے سراہد کے ساتھ اللہ فرمائے اللہ کے سوا کوئی نہیں بابا پتھر پیڑ ناڑے دھاگے کڑے انگوٹھی ستارے قبریں پیڑ پودے دیواریں کعبہ کا دروازہ لیمو مرچ کالی گڑیا ناریل ہرا کپڑا کچھ نہیں اللہ کی طرف سے اگر कोई کو کوئی تکلیف آتی ہے اللہ کے नहीं کوئی نہیں جو اس کو دور کرے علی با تعجیم کچھ بھی باننا, نہیں گھر میں لوہے میں جو قرآنی نقش سلیمانی کچھ نہیں ایک اللہ ہے ایک دم سمپل کتنا اچھا ہے ایک آدمی کو الگ الگ کام کے لیے الگ الگ فون کرنے پڑے کتنی مصیبت ہوتی ہے سارے نمبر سیو کر کے رکھنے پڑتے ہیں پانی کے لیے اس کو ہاں اس گلا کے لیے اس کو کس کو کس چیز کے لیے پکارے بھائی ایک اللہ ہے کچھ بھی ہے ایک نمبر ہے ایک ہی اللہ ہے اس اللہ کو تو پکار سارے مثال کا حل ایک جگہ ہے دنیا میں بھی آدمی کیا چاہتا ہے ایک جگہ سب ملے انسان کی فطرت میں ہو. انسان ایک وقت میں ایک ہی کو پکار سکتا ہے ایک وقت میں ایک ہی کے بارے میں سوچ سکتا ہے کئی کی ضرورت ہے بھی نہیں ایک اللہ ایسا ہے جو ہر اعتبار سے کافی ہے اسی لیے فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے تجھ کو کوئی تکلیف پہنچے تکلیف اللہ کی طرف سے آئے گی اور ہٹائے گا کون فلاح کا شف اللہ اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو تکلیف کو ہٹائے گا سب مل کے ہٹانا چاہے سب مل کے ہٹانا چاہے, کے ہٹانا چاہے اللہ نہیں اللہ نہیں چاہتا ہے نہیں ہو سکتا ہے وہ عید اور بھی غیر فلاں ذریعے اور اگر اللہ تیرے لیے خیر کا فیصلہ کرے تو اللہ کے فیصلے کو اللہ کے سوا اس خیر کو اللہ کی سواس, کوئی اللہ کے سوا اس کو ٹال نہیں سکتا ہے فلاں اور فغل کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا کا مطلب ہوتا ہے اس کو لوٹانا اللہ چاہ رہا ہے اس کو ترقی ملے کوئی روکنا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس کو اولاد ملے کوئی نہیں چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ رسک میں برکت ہو دوسرا نہیں چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے اس کو عزت ملے دوسرا نہیں چاہتا ہے مخلوق کی چاہت اللہ کے آگے آجز اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے مصیبت ہو اور راحت ہو فیصلہ اللہ کا چلتا ہے یہ اگر ذہن میں بیٹھ جائے انسان کے در در کی ٹھوکرے کھانے سے آگے محفوظ ہو جائے گا ایک اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنے گا ایک اللہ کے آگے اپنی پیشانی اور ناک رگڑنے والا بنے گا اپنے دل کو اس ایک اللہ کی طرف پھیرنے والا بنے گا اگر اس کے دل میں یہ بات سیوست ہو جائے اس کے دل میں یہ بات پختگی کے ساتھ بیٹھ جائے اللہ اور کوئی نہیں سارا سولوشن ادھر ہے پرابلم وہیں سے آتے ہیں سولوشن ادھر سے آتے ہیں اگر, اگر مسئلہ آیا ہے اس کو منانا پڑے گا اس سے گڑ گڑا کر مسئلہ حل کروانا پڑے گا اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اور اگر وہ کچھ دینا چاہے سب دشمن ہو اور وہ دوست ہو جائے پھر سارے دشمن مل اس ایک اللہ تعالی کے مقابلے میں کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ توفی کی اصل ہے توحید تین چیزوں کے یاد کرنے کا نام نہیں توحید رحبی ہے توحید تو یاد ہو گیا دلیل قرآن کی ایک عدیث ہو گیا توحید معلومات کا نام نہیں ہے توحید دل کی پختگی کا نام ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ چیزیں ہم نے یاد کر لی ہو گیا کچھ بیانات ہم نے توحید کے سن لیے ہاں سمجھی توحید بس یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ کرنا لیکن کیا توقید ہم کو ہماری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے یا نہیں توحید کا نور ہمارے گھر میں ایک جیسے آدمی کا ہے میرے گھر میں بلب ہے نا لائٹ ہے اس میں بھی نہیں پھر بلب کا کیا فائدہ ہے تیرے گھر میں الیکٹریسٹی کے کو کنیکشن ہے لیکن اس کے اندر بلب بھی ہے بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں لیکن اس میں روشنی نہیں فائدہ کیا ہے تیرے گھر میں اندھیرے کا اندھیرا رہے گا توحید کی معلومات ہماری زندگی میں ہو لیکن توحید ہماری شخصیت ہمارا قلب ہماری سوچ کو منور نہ کرے تو کیا فائدہ توحید کسی سبق کا نام نہیں جو یاد کر لیا پاس ہو گئے بس جنت میں چلے گئے توحید زندگی میں ہونا ایک آدمی لینے سے زندگی ملتی ہاں ٹھیک ہے معلوم ہو گیا اور سانس نہ لے تو مر جائے گا توحید سانس لینے کی طرح ہے کوئی ایک زندگی کا لمحہ بتلائی جس میں توحید چھوڑ دی تو چلتا چلتا سانس آدمی روک کے رکھے چل جاتا ہے توحید ہاں سے بھی زیادہ ضروری ہے ہماری سانس کا جو نظام ہے اس سے زیادہ توحید ہو بعض لمحات اور کئی سیکنڈ آپ نے سانس نہیں لیتا میں جاؤ روک بھی لیا پانی کے نیچے کہیں اور لیکن توغیف توغی ایسی چیز ہے کہ زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں وہ چھوڑ دے اس کا تو بتائیے سانس لینے سے زیادہ یہ ضروری ہے دن بھر کے اوقات راحت تکلیف کے جو بھی انسان پر آتے ہیں مسائل زندگی میں سامنے آتے ہیں فیصلوں کو لینے پڑتے ہیں کئی خرافات برائیاں سامنے آتی ہیں سماجی انفرادی گھروں میں بار, میں باہر پر آسمان و زمین کے نظام میں جو واقعات ہوتے ہیں آدمی ان واقعات سے کیا تاثر لیتا ہے اور اللہ سے اس کو کیسے جوڑتا ہے یہ اس کی زندگی کو بناتے یا بگاڑتے ہیں لہذا توحید کے بارے میں یاد رکھیں ہر وقت دل کا حال آدمی کے ایسا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دور نہ اللہ کو بھولے نہیں اللہ کو بھولے نہیں اللہ کو یاد رکھے ہر حال میں اسی لیے یا آمنوا اتقوا اللہ حق کا اس کی تفسیر میں ابن مسعود ربی اللہ عنا کہتے ہیں اس کا حق کیا ہے کہ آدمی اللہ کو یاد کرے اور بھولے نہیں اس کا شکر کرے نہ شکری نہ کرے اس کی فرمابرداری کرے اور اس کی ناکامانی نظر ہے بولے نہیں ساری مصیبت تو بولنے سے شروع ہوتی ہے زندگی میں بگاڑ آتا کہاں سے زندگی میں بگاڑ آتا ہے اللہ کو بھولنے سے ایک انسان جب اللہ تعالی سے غافل ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں بگاڑ بربادی بےدینی اور ساری خرافات آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن جب زندگی میں خیر آتی ہے اللہ سے تعلق اس کا صحیح ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے والا بنتا ہے وہاں سے اس کی زندگی میں خیر آتی ہے لہذا ضروری ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو صحیح کرے اور توحید کو صرف یہی مسئلہ نہ بنائے توحید کا تعلق علم سے زیادہ ایمان سے ہے بھائی توحید کیا مسئلہ ہے ایمان والا مسئلہ ہے اس کے لیے علم ضروری ہے لیکن وہ علم پہ رکے نہیں وہ انسان کے جذبات اس کی کیفیات اس کی سوچ اس کی زندگی اس کے قول و عمل کو اپنی روشنی میں لیتے کسی ایک خانے میں بھی گھر کے اندھیرا نہ رہے کسی ایک کونے میں بھی تاریکی نہ رہے دل کی دنیا میں توحیف اس طرح سے ہونی چاہیے وہ نہ کہیں ایک جگہ از کی طرح جل رہی ہے بس باقی پورے گھر میں اندھیرا ہے فائدہ نہیں یہ بہت بنیادی چیز جس کو یاد رکھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی کفایت کا قاعدہ بیان کیا ہے ہمارا عنوان درس کا جو ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو خود قرآن میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ظمر میں آئس نمبر چھتیس میں کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں یہ سوال ہے لیکن سوال ہی میں جواب خود موجود ہے اس سوال میں خود جواب موجود ہے آدمی کئی سوالات خود بھی ایسے کرتا ہے جس میں جواب اپنے آپ موجود ہوتا ہے کیا میں نے بھی بتایا تھا تو اس کا اس کا کیا مطلب ہے بتایا تھا کیا یہ صحیح ہے نہیں غلط ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں بلا شبہ کافی ہے اللہ نے تو اور کون کافی ہے اللہ اس وقت کوئی اور نہیں جو بندے کے لیے کافی لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہماری زندگی میں مسائل کیوں ہے اور یہ حل کیوں نہیں ہوتے ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس کا بہت اچھا جواب دیا ہے اور بہت چھوٹے الفاظ میں چھوٹے سے جملے میں اس کو بتایا ہے فرماتے ہیں طلب کے جملے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے بعد والے بہت بولتے ہیں اس کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے بہت بولے تھوڑے میں بولو کیا بولے کہتے ہیں مَعَ اپنی کتاب الوا بلسی <الْصحیب> میں کہتے ہیں کہ کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے تو ایک کفایت ہے ایک عبودیت ہے اللہ کس کے لیے کافی ہے ابد عبد کی نسبت اللہ کی طرف ہے آبد و نہیں کہا جا رہا ہے آبد و دینار و درہم نہیں کہا جا رہا ہے اللہ کافی کس کے لیے ہے علیہ اللہ بکا فن کیا اللہ اللہ کے بندے کے لیے کافی نہیں تو سوال ہی ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ کافی تیرے لیے کب ہوگا جب تو اللہ کا بندہ بنے تیری زندگی میں اللہ کی بندگی جس درجے کی ہوگی اللہ تعالی تیرے لیے اس درجے میں کافی ہوگا تو ایسا بندہ ہے تو کفایت بھی ایسی ہوگی دنیا میں بھی ایک انسان اس کو موٹے موٹا سمجھے آدمی کا جواب جیسا ہوگا ویسی سیلری ہوگی جاب کچھ بھی نہیں ہوگا سیلری زیادہ چیز نہیں ہوگا ایسا. جس درجے کا بندہ اللہ کا ہے اس درجے کا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا اللہ کسی اور کا محتاط بند نہیں دے گا اس کے. اس کے مسائل اللہ تعالی غیبی طریقے سے حل کرے گا جب واقعی ویسی ضرورت ہوگی جس سے اس کا ایمان بھی پختہ ہو مخلوق میں اس کا شرط بھی معلوم ہو اور منکرین بھی دیکھیں کہ سارے وسائل نہ ہونے کے باوجود اللہ نے اس کا کام کیا اور تاریخ میں ایسی کئی مثالیں جس کو ہم دیکھیں گے ان تو یہاں پر ایک بنیادی بات سمجھ میں آئی شاید سے کہ انسان کی زندگی میں بندگی کی کوتاہی اللہ کی کفایت میں کمی کا ذریعہ بنتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے کمی نہیں ہوتی ہے بندے کی طرف سے کمی ہوتی ہے मोटा मोटा आप उसको समझे पानी नल में से आ रहा है आप जैसी टूटी करेंगे वैसा पानी आएगा ए? आप एकदम फुल रखेंगे फुल आएगा कम करेंगे कम आएगा करने वाला कौन है वहां से सप्लाई तो पूरा है तेरी तरफ से कमी है ऐप तेरा है तेरा नल छोटा है तेरी बंदगी कमतर है तेरी बंदगी ऐसी नहीं कि अल्लाह की मदद को खींचे तेरा मैगनेट कमजोर है تیری طرف سے اللہ کی نصرت کو کھینچنے والے اسباب کمزور ہیں تو کمزور ہے اللہ نہیں شروع میں ہم نے کیا دیکھا وہ خلفل انسان ہو وائفل انسان کمزور ہے اور یہ کمزوری کئی اعتبار سے ظاہر ہوتی ہے پیدائشی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے عقل کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے لیکن دین کے اعتبار سے جب کمزوری آئے یہاں سے مصیبت شروع ہو جاتی ہے کہ ایک انسان کمزور ہے لیکن اگر اس کی دینداری پختہ ہے چاہے جسم کمزور ہو لیکن دین میں پختہ ہو اللہ تعالیٰ اس کمزوری کے باوجود اس کی مدد کرتا ہے لیکن کمزوری اگر دین میں ہے جسم مضبوط ہے اور دنیا کے سارے وسائل اس کے پاس ہیں لیکن دین اس کا کمزور ہے ایمان اس کا کمزور ہے پھر اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے سب کچھ ہو کے فیل ہوتا ہے سب ہیں فیل ہیں کیوں اللہ کی مدد نہیں ہے اللہ کی مدد وسائل اور اسباب کی محتاج نہیں ہوتی ہے اور وسائل اور اسباب ہونے کے باوجود ایک آدمی ناکام ہو سکتا ہے اگر اللہ کی رضا اس کے ساتھ نہ ہو اللہ کی مشیت اس کے حق میں نہ ہو اور آپ تاریخ میں کئی مثالیں اس کی دیکھیں گے لہٰذا بنیادی نقطہ سمجھنے کا کیا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مسائل کے حل کے لیے خیر کے جزب المنا وہ دفع المفاسد جس کو کہتے ہیں خیر کے حاصل کرنے کے لیے اور شرط نجات کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے اور جب بھی ہم اللہ سے مانگے ہم اللہ ہمارے مسائل کو حل کریں ایسا اگر ہم چاہتے ہیں ہم نے اللہ سے کہا اللہ نے کام کیا تو ہے ایسا اللہ نے تم سے کہا اور تو مان لیا جب تیری زندگی میں عبودیت آئے گی تو اللہ تعالی کی کفایت بھی تیلی ہوگی وہ او کو بیاہ دی تم نے جو عہد مجھ سے کیا ہے تم اس کو پورا کرو میں نے جو عہد تم سے کیا ہے میں بھی پورا کروں گا معلوم یا کہ اللہ کے وعدے مشروط ہوتے ہیں بے بنیاد نہیں ہوتی ہے اللہ کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ کسی شرط پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں کہ تو صحیح بندہ بن جا میں اپنی ربوبیت کے اعتبار سے تیری نصرت کے لیے سارے دروازے کھول دوں گا تو بندہ صحیح نہیں تیری کیا مدد کرے تیری بندگی میں عیب ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت میں عیب نہیں ہے تیری عبودیت میں ایب ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں اور اللہ دے دے میرا مطالبہ اللہ سے ہو اللہ میرا مطالبہ پورا کرے اللہ کا مطالبہ تو پورا کرتا ہے سوال یہ ہے کہ اللہ کے مطالبے جو تج سے ہیں کیا تو وہ مطالبے پورے کرتا ہے کیا اللہ تج سے چاہتا ہے پدرور یا ازغر تم اس کو یاد کرو میں بھی تم کو یاد کروں دیکھیے و... کیسا وعدہ ہے تم یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں اور جیسے فرمایا کہ اللہ کی اللہ تم تم مجھ کو کو یاد یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا ایسا کیوں ہو رہا ہے مشروط ہے او فو بیاہ دی او فی ویاہ دیکھو تم نے جو وعدہ مجھ سے کیا پورا کرو میں نے جو وعدہ کیا میں بھی پورا کروں گا پہل تمہاری طرف سے ہونی چاہیے ان آیات کا خلاصہ کیا ہے پہل تیری طرف سے ہونی چاہیے اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہے تیری طرف سے کمی ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمی ہو رہی ہے تو بڑا کام کر اللہ تعالیٰ تیری بڑی نصرت کرے گا کیوں ماضی میں نہیں کیا اللہ نے کیا ہے تیرے لیے نہیں ہو رہی کیوں کمی تیری طرف سے ہے کمی تیری طرف سے ہے تو ایسا بن کے اللہ تیری مدد کرے اللہ کل جیسا تھا آج بھی ویسے ہی ہے کلو میں ہوا پیشن ہر دن وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے اس کے پاس کچھ کم نہیں ہوا ہے کمی تیری طرف سے ہوئی ہے کوتاہی تیری طرف سے اے تیرے اندر ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو کیسا کر رہا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے تھی ہم اللہ کے فیصلوں پر نگاہ رکھتے ہیں اپنی طرف سے جانے والے اعمال پہ نگاہ نہیں رکھتے ہیں ساری مصیبت کی جڑ یہیں سے ہے پودا نہیں ہوگا پودا نہیں ہوگا اب تو پانی دے رہا پانی دے رہا کیسا ہوگے گا بھائی اور تو کس کو ایپ لگا رہا ہے زمین زمین زمین کو کیا ہے نہ جو تیرے کرنے کا کام تھا تو نہیں کیا اللہ کیوں مدد کرے تیری ایسا کیا تیرے اندر ہے جو تیری مدد کرے اللہ کی نسرت بے سبب نہیں ہوتی ہے اس آیت سے اللہ نے بتلایا ان تنسر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے تم کچھ کرو اللہ کے دین کے لیے تم کچھ کرو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اصار سلام نے کیا کہا تھا اللہ کے معاملے میں اللہ کے دیو مقصد میں میرا کون مددگار ہے وہ نبیوں کی مدد ہوتی ہے وہ حق کی مدد ہوتی ہے اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے اللہ تو تمہاری مدد کرتا ہے اللہ تو نبیوں کی مدد کرتا ہے اللہ اہل ایمان اہل حق کی مدد کرتا ہے لیکن کب جب اپنے حصے کا کام کر لے کسان کیا کرتا ہے کچھ بویا نہیں اور کھل چلایا نہیں اور بارش سے اللہ نے قرآن میں کہا تو انضل ابھی میرا تمارا انضرا محنت سما ایمان فقرا جب ہی محنت سما اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برتایا اور اس پانی کے ذریعے سے زمین سے کیا نکالے پھل لیکن میری زمین میں تو نہیں آ رہے پھر کیسا آیت صحیح کہ غلط تو نے پھل کے بیج بویا تو نے بیج نہیں بویا اور تو چاہتا ہے کہ تیری زمین پھل دے آسمان سے پانی برسے گا لیکن تیری زمین میں سوائے کیچڑ کے کچھ نہیں ہے زیادہ تو زیادہ ہو گئے اور ہو سکتا ہے کیا ہوتا زمین میں پھل آتے تیری محنت تو نے نہیں کیا اور اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ والی بارش تیرے لیے پھل دے تو اپنی محنت نہیں کیا سمجھ میں آ بات ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کہاں گئی تیری مدد اچھا کہاں گئی تیری کوشش کہاں گیا تیرے تیری ذمہ داری کہاں گیا تیرا عمل تو نے کیوں نہیں کیا اگر تو کرتا اللہ بھی کرتا اللہ تو ہے جو اللہ آسمان سے پہلے بارش ہوتی تھی کہ نہیں ابھی کے پتھر برستے ہیں ابھی بارش ہوتی پہلے زمین سے انار اگتا تھا آج بھی اٹھتا ہے کل بھی ہوائیں چلتی تھی آج بھی ہوائیں چل رہی ہیں وہی نظام ہے اللہ وہی ہے وہی سورج ہے وہی چاند ہے سارے ستار ہیں سارا نظام ہے اللہ ہے وہی کر رہا ہے تیری زندگی میں وہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ تیری زندگی بگڑی ہوئی ہے علیس اللہ عب اس لیے قیم کیا کہتے ہیں پل ابودیت پل کفایتیتم کامل کفایت کامل عبودیت کے ساتھ ہوتی تو چاہتا ہے اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے تو تو بھی اپنی بندگی کو اتنا اعلیٰ بنا کہ اللہ تعالیٰ کی کفایت تیرے لیے ہو جائے پھر تجھ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی گڑ کی ضرورت نہ پڑے در در بھٹکنے کی ضرورت نہ پڑے کہیں اپنی پیشانے ٹکانے کی ضرورت نہ پڑے پیڑ پودوں کے آگے جھکنے کی نوبت نہ آئے تو واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے کافی عبادت اپنی طرف سے پیش کرتا اللہ نسر تیری کرتا ہے تو یہ اس آیت کا حاصل ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی زندگی میں اور قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اس حقیقت کو اللہ نے کیسے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ تم کہو اللہ ہمارے لیے کافی ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مومن کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر اپنے وسائل اور اسباب پر نہ ہو بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اب یہ ڈسکشن ہے اللہ تعالی بتلا رہے کیسا بات کرنا ذرا کچھ ہو مشرقین سے کیا کچھ ہوئی تم اے نبی آپ کہیے ذرا تم دیکھو تو صحیح ذرا اپنی رائے بھی بیان کرو اب اور تم کیا تم دیکھتے نہیں مرا قدر المندون اللہ ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان ارادنی اللہ اگر اللہ تعالی میرے معاملے میں تکلیف کا فیصلہ کر دے مصیبت اور بیماری اور پریشانی کا فیصلہ کر دے اللہ ارادہ میرے لیے تکلیف کا کرے حل ہن کا شفا تو کہ یہ سب بتس یہ سارے نابود میری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور آردنی بھی رحمتی یا پھر یہ بتاؤ اگر اللہ میرے لیے رحمت کا فیصلہ کرے اللہ میری لیے رحمت کا ارادہ کریں حل ہن منسکہ تو رحمتی یہ سارے بت یہ سارے نابود یہ سارے مل کر کیا اللہ کے کی رحمت کو مجھ سے روک سکتے ہیں الحس بھی اللہ بھی آپ کہیے حس بھی اللہ اللہ میرے لیے کافی ہے حس بھی اللہ علیہ المتوکلون توکل کرنے والے اسی پر توقل کرتے ہیں علیہ ہی المتوکلون جو واقع اعتماد رکھنے والے توکل کرنے والے بھروسہ کرنے والے ہیں وہ واقعی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر یہ سارے بچ سارے خبر والے یہ سب مل کے مجھ کو اللہ چاہے تکلیف پہنچانا یہ سب مل کے مجھ کو اگر اس سے بچانا چاہے بچا سکتے فیصلہ اللہ کا چلے گا کہ ان کا اور اگر اللہ تعالی اپنی رحمت مجھ پر ڈالنا چاہتا ہے یہ سب مل کے مجھ کو بچانا چاہے اس رحمت سے اور اس کو دور کرنا چاہے کر سکتے ہیں جب کائنات میں اللہ کا ہی فیصلہ چلتا ہے یہ سب مل کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر میں اللہ کی بجائے کسی اور کا موقع کیوں بنوں اللہ کی بجائے کسی اور کو کیوں پکاروں کلحط بھی اللہ اے نبی آپ کہیے اللہ میرے لیے کافی ہے مجھ کو اب کسی اور کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں جب اللہ کا فیصلے کے مقابلے میں یہ سب میں کیا کچھ نہیں کر سکتے تو ایک کچھ کیا کر سکتا ہے تو یہاں بتلایا گیا کہ اللہ ہی کا فیصلہ کائنات میں چلتا ہے اللہ ہی جو ارادہ کرتا ہے, کر ہے. فعال اللہ کی مرضی اللہ ہی کی مشیت کائنات میں چلتی ہے یہ پیوست ہو جائے گا ہمارے دلوں میں تو چاہے کیسے بھی حالات ہمارے اوپر آئیں ہم اس میں ٹکیں گے اور यहाँ वहां मुतव नहीं होंगे गलत नंबर डायल नहीं करेंगे अक्सर होता क्या है यहाँ वहां सारा करता है एंड में नौबत क्या आती है अब अल्लाह से मांगो फिर पहले मांगता तो कितना अच्छा होता है घूम फिर के ठोकरे खा के एंड में क्या है शायद अल्लाह की मर्जी नहीं है अच्छा अब समझा अब अल्लाह की सुबह कोई नहीं कर सकता आप सब ट्राई करके देखिए हाँ अब अल्लाह पहले नहीं था انسان کی مصیبت ہے یہ ذلت پر ذلت ہے انسان کو چاہیے کہ پہلے مرحلے میں دل اللہ کی طرف متوجہ ہو آخری نہیں لاس طرح اللہ کو نہیں چاہیے پہلا پہلی کوشش اللہ کی طرف ہونا چاہیے کیوں تو اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کو رب مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے اپنی زندگی کے سارے معاملات کا شرانے والا اللہ کو مانتا ہے اللہ کیوں نہیں بعد میں کیوں اللہ پہلے کیوں نہیں پہلے اللہ ہونا چاہیے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے زندگی میں جب آپ کو کوئی فکر پیش آتی نماز پڑھتے اللہ کی طرف میں سوچا اللہ کے آگے قیام اور رکو اور سجود میں اپنے اوقات کو گزارتے ہیں اللہ کے مسائل بہت کرنے اللہ ربی لا قبر ربی شعلہ اللہ میرا رب ہے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ ربی لا شریک لہ اللہ میرا رب ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے یہ آپ کی کریمنس ہوا کرتے تھے مصیبت میں اور جب خوشی آتی جب آپ کو کوئی خوشی کا موقع آتا ایک دم خوشی کی بات پیش آتی خر رب سجن شکر اللہ تعالی آپ فور درجے میں چلے جاتے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیوں نگاہ اللہ کی طرف ہے مصیبت بھی آتی تو کہاں سے اللہ کی طرف سے راحت بھی آتی ہے کامیابی آتی تو کہاں سے اللہ کی طرف سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا لوگوں سے یہاں نہیں دیکھتے تو ان الامر من ہنا فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے اور آسمان کی طرف اشارہ کرتا کہ فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں فیصلے دنیا میں نہیں ہوتے پیسے کہاں ہوتے ہیں آسمان سے ہوتے ہیں تو یہ مومن کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے ایمان ایمان صرف کچھ باتوں کے جان لینے اور یاد کرنے کا نام نہیں ہے ایمان ایمانجمل اور ایمان مفصل نہیں ساری بات چیز یاد کر لیا بیمرائز کر لیا یہ ایمان مجھ کو معلوم ہے ہاں یہ اس کی دلیل ہے جذبات کو اپنی گرفت میں نہ لے وہ کمزور ہے آپ قرآن کریم میں دیکھ لیں کہ مومن کے جذبات ایمان کے تابع ہوتے ہیں مومن کے جذبات خوشی غم یقین یہ سارے جذبات انسان کے دل میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ اس کے ایمان کے تابع ہوتے ہیں اس کے عقیدے کے تابع ہوتے ہیں اگر نہیں ہے تو آدمی آزادانہ زندگی جی رہا ہے اس کا ایمان ابھی اس پر حاوی نہیں ہوا ہے اس کے ایمان نے اس کو اپنے نور میں پورا سمیٹا نہیں ہے ابھی اندھیرا زندگی میں باقی ہے لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلحق بھی اللہ कहो अल्लाह हमारे लिए काफी है तो मोमिन की मैंटालिटी ऐसी होना चाहिए मेरे अल्लाह काफी भाई नहीं जाता मैं दरगाह पे नहीं सर टिकाता वहां पर मैं बुध के आगे पेड़ के आगे नहा ने बांधता मैं उसके आगे हाथ नहीं फैलाता मैं मैं अंगूठी पहन के नहीं समझता हाँ अब सही हो गया सब गले में हाँ नाड़ा और हाथ में कड़ा और पाँव में धागा कहाँ जा रहा है इतना धच मुसलमान है दागों पे भरोसा उसका कड़ों पर उसका एतमाद हो गले में लटकी हुई अगर उतार के नहाने के लिए रखा और वही भूल के ऑफिस में गाड़ी पे रस्ते पे याद आया तो दिल की धड़कन बढ़ गई जो तावीज तुझको याद नहीं दिला सकता वो तेरा मसायल हल कर सकता रिमाइंडर तो मोबाइल तो कम से कम बेहतर रही रिमाइंड भी नहीं किया जो तेरी हिफाजत के लिए है उसका एक ड्यूटी यह भी है ना कि तुझको याद दिलाए पहन के जाना है तो सिक्योरिटी अगर वो तेरी कर रहा है तेरी हिफाजत वो कर रहा है तो जुदा होना राह भी है उसको भेज दिया ऐसे ही तो कैसा सिक्योरिटी वाला है आज दुनिया में मसलन किसी को तय कर ले सिक्योरिटी गार्ड है आप उसको छोड़ के जा रहे और वो भी बैठा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं नहीं उसका काम होता है صاحب جدھر جائیں گے ان کے پیچھے جانا ہے اس کا کام ہے صاحب اگر بھولے صاحب بھولنا نہیں ہاں ایسا ایسا ہے صاحب کو یاد دلاتا ہو سکیورٹی ایسی ہوتی ہے یہ کیسا سیکیورٹی والا تعویذ کہ آپ بھول کے جا رہے ہیں اور آپ کو یاد بھی نہیں اور آپ کو راستے میں جا کے جب یاد آ رہا ہے تو ہارٹ اٹیک آیا بی پی بڑھ گیا تو یہ خود اس کا نہ ہونا آپ کے لیے یہ خود آپ کو مصیبت میں ڈال دیا باقی باہر کی مصیبت تو آئی نہیں ابھی یہ مسلمان کہ جو اپنی زندگی کے معاملات میں حفاظت کے لیے کاغذ کے بعد پرسوں پر اعتماد رکھے اپنی زندگی میں اور اللہ کو بھول جائے جو ہر وقت اس کے حال کی نگرانی کر رہا ہے کسی مولوی کی کسی کاغذ پر لکھی ہوئی چیزوں کو اپنی زندگی میں ڈھال بنا لے یہ مسلمان ہے گھر کے اندر کچھ چیزیں لٹکا لیں اور یہ سمجھے کہ میرے گھر میں اب شر نہیں آئے گا जबकि वही लटका हुआ घर के अंदर तावीज़ वही लटका हुआ घर के अंदर कोई भी पली उसके घर से गंदगी को और बेदीनी को और नमाजी बेनमाजी की नवसत को नहीं निकाल पा रहा हो भाई दुनिया की तकलीफें बड़ी हैं कि बेदीनी बड़ी बुरी बुरी चीज़ है क्या बुरी चीज़ ज़्यादा बड़ी है साल घर में लटका हुआ है नावी सालों साल घर में तावीज़ लटके हुए बाजू पर बंधा हुआ है गले में भी है हाथ पे भी हैं لیکن یہ گھسیٹ کے اس کو مسجد میں نہیں لا رہا کیا فائدہ ہے یہ, یہ اس کے محافظ ہیں اور اس پر اعتماد ہے مسلمان سر اس پر بھروسہ ہے اس کا جو اس کو اللہ سے نہیں جوڑ سکتا وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ سے کاٹے وہ اللہ اللہ والا ہے جو اللہ والا تعویذ ہوگا تو تو اللہ سے جوڑے گا نا بھائی تو اللہ سے کاٹ رہا ہے اس کو اللہ پر اعتماد جانے کی بجائے اس پر جا رہا ہے کہ اللہ تو آئے دیکھ رہا ہے اس کے ایمان کا زوال بلکہ اس کے ایمان کی بربادی ہے یہ اس کے ایمان کی بربادی ہے تو ایمان صرف معلومات کا نام نہیں ہے ایمان आदमी کی پوری شخصیت کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے تب جا کے ایمان صحیح ہوتا ہے تب جا کے ایمان صحیح ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہاں کہاں اپنی کفایت کا تذکرہ کیا ہے سارے مقامات تو نہیں دیکھ سکتے لیکن کچھ مقامات ہم مختلف ناحیوں سے دیکھیں گے ان تاکہ اس اعتبار سے ہمارا ایمان تازہ ہو ماضی کے واقعات کو سن کر نمبر ایک ابلیس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا सबसे बड़ा टेंशन हमारे लिए क्या है हाँ दुकान नहीं चल रही छोटा है मामला ये भी टेंशन है ठीक है बीमारी ये भी टेंशन है सबसे बड़ा टेंशन क्या है अब सब सोच रहे क्या बोली आप गलत बोला तो कभी बीबी बोल दिया आप दुकान तक आ रहा है नहीं बोल रहे नहीं کہ میری آواز ریکارڈ نہ ہو جائے اور بیوی بی سنی کبھی درست ہاں آپ بولے تھے بیوی بی؟ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے کیا ہے شیطان سب سے بڑا کوئی دنیا میں آئے کیا بیس ہیں خوشی خوشی آئے ٹہلتے ٹہلتے نہیں شیطان ابلیس سب سے بڑا مسئلہ ہے ان نہ اس اسی لیے آپ دیکھیے اور میں اللہ تعالیٰ نے شروعات کی ایک دن سراۃ हाँ? اللہ نے بتلا ایا کن ابود اَََ سعین اللہ تعالیٰ شروع قرآن میں ہم کو سکھا رہا ہے قرآن کی جو بائنڈنگ ہے اس اعتبار سے بتا رہا ہوں حضور کے اعتبار سے نہیں ترتیب جو رکھی گئی نبوی تو پہلے ہم کو ہدایت کی بات بتلا رہی اور قرآن ختم ہو رہا تو کیا سکھایا جا رہا ہے یاد دلایا جا ریمائنڈر السفی صفی صدور من النت انسان کو شیطان کے بارے میں وسوسوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یاد رکھو ہدایت کی کتاب تمہارے پاس ہے لیکن اس کے باوجود وسوسے آئیں گے اور اس کے باوجود تم ہدایت کی کتاب پانے کے بعد بھی گمراہ ہو سکتے ہو شیطان سے غافل مت ہونا البرب اناس ملک الہ الناس اور پھر کیا مین الوسواس الخناس سے بہت بڑا خطرہ ہے اس لیے قرآن کے اخیر میں انسان کو بتلایا گیا. دیکھ یہ ہے اس کو دھیان میں رکھ کے چل وسوسے بہت ڈینجر ہیں بیٹھے بٹھائے تو کیا کر سکتا ہے نہیں کھانے کا پھل کھا سکتا ہے اور نہیں پہنچنے کی جگہ پہ پہنچ سکتا ہے دنیا میں آ گیا مصیبت میں آ گیا تو انسان کو بتلایا گیا جنت میں رہ کے جنت سے محروم ہونا کیسے ہوتا ہے جب شیطان کے وسوسے دل میں آتے ہیں اور آدمی ان وسوسوں پر وہ کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے جنت سے محرومی سب سے بڑا مسئلہ ہے جنت سے آدمی کو جنتی نہیں بھی تو فائدہ کیا وہ سار او جنوات و اج دسل متقین ہے دوڑو اپنے رب کی مفصرت کی طرف دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے جو تیار کر کے رکھی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ کی منع کی سے بچتے ہیں تو جنت کی طرف دوڑنے کے لیے اللہ نے کہا ہے لیکن شیطان کیا کرتا ہے جنت کی طرف دوڑنے کے بجائے اس کو بتاتا ہے ایک شارٹ کٹ بتاؤں ادھر سے جا ادھر سے جا وہ انہاضا فراط مستقیم فتب اولاب سب صبیر اللہ کے نبی صلی صلاح نے راہیں بنائیں ایک راستہ بنایا لکیر بنائی دائیں بائیں دو لکیریں بنائیں کا یہ بیچ والی راہ اللہ کی راہ ہے اور یہ شیطان کے راستے ہیں ہمارا بڑا مسئلہ زندگی میں شیطان ہے پرابلم کیوں زیادہ سیریس ہے دکھتا نہیں دکھتا نہیں اور دل میں جو خیالات وہ ڈالتا ہے ایسا لگتا ہے دیکھو میرے دل میں کتنی بڑی بڑی باتیں آ رہی ہیں آدمی کے دل میں ہاں برابر بابا یاد آئے اچھا نا کہاں سے آیا بھائی یہ قرآن کی آیت کا مطلب آیا تو اس سے پہلے کبھی کسی نے بیان نہیں کیا دیکھو میرے دل میں کیسا آیا ہے شیطان ڈالا ہے بدقسمتی سے دوسرا کوئی نہیں ملا تو ملا اس کو آدمی گمراہ ہوتا ہے اور اس کو اپنا کما سمجھتا ہے اپنا قسم سمجھتا ہے حالانکہ وہ شیطان کی طرف سے گمراہ کرنے کے لیے اس کے دل میں ڈالی ہوئی بات ہوتی ہے اسی لیے بہت سارے بابا کیا سمجھتے ہیں میرے ہاتھ میں پاور ہے چھوا تو دھڑ د کرنے لگا کودنے لگا ایک دم شیطان کی سوئی ہوتی ہو بابا کا کچھ بھی نہیں ہے دکھ رہا ہے بابا لیکن ہے کیا شیطان کر رہا ہے دھیرے دھیرے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں ہوں میرے پاس کچھ پاور ہے اور پبلک کے ذہن میں بھی کیا آتا ہے بابا اس بابا سپر بابا اور پبلک اس سے جوڑتی شیطان دکھتا نہیں ہے لیکن اس انسان سے ان کو جوڑ دیتا ہے اور وہ پھر اس کے پاؤں دھو کے بھی پینے لگتے ہیں پھر وہ کفر میں لے جائے کفر میں چلے جاتے شرک میں لے جائے شرک میں چلے جاتے شیطان بہت بڑا شیطان کی عجیب بات یہ ہے کہ وہ کریڈٹ نہیں لیتا ہے देखिये डेडिकेशन कितना काम होना चाहिए मेरा नाम ना हो चलेगा हम भी ऐसे है कि देखो जरा वो अपने जॉब से कितना फेथफुल है काम हो जाए मेरा नाम नहीं होगा इसका नाम हो जाए बाबा का नाम हो जाए भ बाबा ने किए कब्र ने किय कड़े ने किया धागे ने किया उसका नाम हो जाए करता वो है सब कुछ लेकिन क्या करता है खुद सामने नहीं आता है किसी और को बड़ा बना देता है और फिर सारी पब्लिक जो है उसी को पूजने लग जाती है धोखा होता है उसको भी लगता है मैं कर रहा हूं तो हो रहा है मैं टच करता हूं तो इसको अच्छा हो जाता है निकल गया रश्मे का जिंद तो लोगों के जहन में भी आता है इतना कुरान पढ़ कुछ नहीं हो रहा खाली बाबा के सामने बैठे जूता फिर मारे तो सही <laughs> मेन बाबा तो ये मेन बाबा तो ये वो है वो कुछ भी नहीं है मेन पावर इधर है तो शैतान क्या करता है भाई यहाँ निकलने के लिए उसको टाइम लगेगा थोड़ा नीचे से हाँ आग जलेगी थोड़ा तकलीफ होना शुरू होगी नहीं हाँ नहीं हाँ यह जाता नहीं जाता नहीं जाता करके फिर जाएगा तो वो सब पीरियड है उसका है। और यहाँ कैसा है यहां बाबा के यहां हाजिर हुए कि इसके अंदर शुरू हो गया अब वो जिन क्या करता है कि भाई मैं वहां और वहां निकलूंगा तो क्रेडिट किसको मिलेगा बाबा और फिर मैं फ्री हो जाता ये काम पे लग जाएगा और नेक्स्ट टाइम से उसी स्कूल में जाएगा ये इधर जुड़ जाएगा और फिर मेरा काम क्या है गुमराह करना तो मेरी एक्टिविटी नहीं मेरा मार्केटिंग एजेंट मिल गया ना मुझको काम ये करेगा मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा محنت نہیں رہے گی میری لیکن محنت یہ کرے گا کام میرا बात یہ بات ہے اس لیے بہت سارے کیا ہوتے ہیں اگر اچھے لوگوں کے پاس گئے تو اتنا ٹائم لگتا جن نکلنے میں اور یہ گمراہ بولتے ہو اس کے پاس جاتے ہی نکل جاتا ایسا کیوں ہے جن کو وہ نکالتا نہیں ہے جن خود نکلتا ہے کیوں نکلتا ہے تاکہ نام اس کا ہو لوگ اس سے جڑیں اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا یہ ڈاکٹر کے پاس جاتا एक मरतब मैं खुद ही गया दवा में बच्चे को लेकर गया बैठा लाइन में देखा अरे वो बाबा वो बाबा जिसके पास दूर दूर से लोग आते हैं बड़े मड़े मसायल उनके हाल होते हैं डॉक्टर के पास बैठा हुआ है मैं उसको देखा वो भी मुझको देखा मैं थोड़ी देर के लिए चौक गया तू वो भी नीचे देख रहा है। अच्छा उनको मैं शायद आते वो क्यों हलने किए मेरे हाथ में इतने जिन है मेरे हाथ में ये है تو کیوں نہیں اچھا ہو رہا تو ڈاکٹر کے پاس کیوں آیا دھوکہ ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ دعاخانے میں آتا تو یہ, یہ غور کرے لیکن انسان چونکہ انسان کی چاہتیں اس کی تمنائیں اس کی امیدیں اس کو اندھا کر دیتی ہے اپنے کو اچھا ہونا ہے کیسا بھی ہو بھائی اچھا ہوتا ہے اندھا ہو جاتا ہے اندھا ہو جاتا ہے کوئی چیز جب چاہیے ہوتی ہے تو پھر آدمی آنکھ بند کر لیتا ہے آنے دو بعد میں دیکھیں گے بعد میں توبہ کریں گے بعد میں رشتے دار بھی آ کے بتاتے ہیں کیا کرتے ہیں بچے کی جان بڑی کہ یہ تیری باتیں بڑی بیمار ہے بچہ بول رہے ہیں چل ذرا بولا بابر کے پاس تیرے حساب سے غلط ہے نا اللہ کا قرعیم ہے کہ نہیں हमारे ऊपर तेरा गुनाह बस ठीक है चल बाद में तौबा कर लिया अल्लाह से बाद में तोबा कर लिया अल्लाह से कर लेर को माफ करता है नहीं तोबा करे तो चल फिर वो अच्छा तो हो जाएगा बहाने से तेरी रिप्ते आड़े रहेंगे तोहहीद तोहिद करता रहेगा बच्चा मर गए तो क्या करेंगे बच्चे की जान अल्लाह बोलता बच्चे की जान बोलो चल शिर बच्चा अच्छा नहीं होता है लेकिन इसका ईमान भी ज्यादा हो जाएगा और जो जहाज में सुराख होता है वो बंद नहीं हो पाता है अंदर जो दिल में ईमान की जो पुख्ता दीवार थी जो ईट उसकी हिल जाती है बाद में कंस्ट्रक्शन वापस सही होता नहीं हमेशा वो एक खटक दिल में होती है बाद अवकात तो ऐसा होता है कि फिर वो एक ईट जो निकली उसी ईट से फिर सारे सांप बिछू भी आना शुरू हो जाते हैं उसके बाद वो बंद भी नहीं एक शिरक से दूसरा शीर दूसरे क्योंकि ईमान की इमारत ढीली हुई है मर जाए बच्चा लेकिन शिरक नहीं करूंगा ऐसा भी और ऐसे मरेगा, मरेगा वक्त पहले मरेगा क्या ऐसा अगर आदमी हो तो आदमी फिर अल्लाह तला शिफा भी देता है इसका कुछ तो इंसान हो भाई ऐसी माना मिल गया थोड़ा जा तू आग पे से चल थोड़ा जिंदगी में मसायल इंसान पे आते हैं वो मसाइल یا تو اس کو اللہ والا بناتے ہیں اللہ سے قریب کرتے ہیں یا تو اللہ سے دور کر دیتے ہیں وہ نبلو کم بشر ہم آزماتے ہیں تم کو امتحان لیتے تمہارا شر اور خیر کے ذریعے سے ہر دن امتحان ہوتا ہے ہر لمحہ انسان امتحان میں چل رہا ہے امتحان جب تک سانسیں باقی ہیں امتحان باقی ہوتا ہے تو پہلا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ شیطان کا ہے میں آپ سوچ رہا تھا کہ آج اس کو بتاؤں لیکن انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مقابلے میں کس طرح سے اپنی کفایت کا ذکر کیا ہے اور اس طرح سے دوسرے انبیاء کا بھی ہم قصہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوا آج ہمارا پہلا درس تھا ان اگلے درس میں اسی عنوان پر ہم مزید گفتگو کریں گے تاکہ ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں ہم اس بات کو محبوظ رکھیں یاد رکھیں کہ مسائل آتے بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جاتے بھی اللہ کے حکم سے ہیں اگر یہ دل میں بیٹھ گیا تو کہیں اور یہ قیمتی جگہ یہ بہت قیمتی جگہ ہے یہ پیشانی اللہ کے سوا کہیں اور سکھے گی نہیں یہ ہاتھ بہت قیمتی ہیں یہ عزت والی چیز ہے یہ اللہ کے کی سوا کسی اور کے آگے نہیں اٹھیں گے یہ اگر مسلمان کی زندگی میں آ جائے اور غالب مسلمان معاشرہ ایسا ہو جائے تو پھر اللہ تعالی مسلمانوں کو اونچائی نصیب کرے گا وَلَا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم <مُؤمنين> اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ولا تہن ہمت مت ہارو و غمت کرو وہ انت تم ہی غالب رہو گے اونچائی تمہارے لیے انکم تم تو منی اگر تم ایمان والے ہو ایسا ایمان نہیں جس میں شرک کے قطرے ملے ہوئے ہو پیتے آپ نہیں پیتے ایسا پانی پیتے جس میں کوئی گندگی گر گئی ہو نہیں پیتے آپ ایسا ایمان نہ ہو جس کے اندر شرک کے قطرے نجات شرکی ملی ہوئی ہو ایسا ایمان نہیں چیزیں شرک کے پاس ایمان آج امت کا حال کیا ہے آج امت کا حال سب کے سامنے ہے غالب حال یہ ہو جائے امت کا کہ شرک سے بچنے والی کو چاہے ویسی مدد ہو سکتی جیسے اللہ رب العالمی نے صحابہ کی مدد کی صاحبہ اللہ کے اعتماد رکھنے والے لوگ نہیں تھے ان شاء اللہ ہم اس کو آگے بھی دیکھیں گے اکو اللہ علی و رکھ ابھی ان شاء اللہ